أعوذ بالله من كذلك نقص عليك من سر کی آیت نمبر ننانوے سے آیت نمبر ایک سو چودہ تک الحمد ہم مختصر ترجمہ اس کا پڑھ چکے ہیں آج ان آیات سے متعلق چند نقطوں کا ذکر کریں گے سب سے پہلی بات یہاں پر اللہ جلج نے جو آیت میں یہ فرمایا ہے ذکرہ اس سے کیا مراد ہے اس کا ذکر کریں گے قدآتینہ کا مل لد ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے علما فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے اور اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے من اعرض ہو جو کہ قرآن کریم سے منہ مو موڑے دور رہے فعین نہ یخ ملو یومل قیامتی وزرا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہوگا قرآن کی طرف توجہ نہ کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ قبول ہی نہ کرے کافر ہے دوسری جو شکلیں ہیں وہ مسلمان سے متعلق ہیں مسلمان تو ہے قرآن کو مانتا تو ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا نہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کی کوئی فکر ہے یا پڑھتا تو ہے مگر غلط ثلط پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا یا تجوید کے ساتھ تو پڑھتا ہے لیکن دل کے ساتھ نہیں پڑتا کوئی توجہ نہیں ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور کھیل بھی رہا ہے اور آج کل تو یہ نیا فتنا جو یہ موبائل آیا ہوا ہے موبائل کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے یہ سب قرآن کریم سے دور ہونے کی شکلیں ہیں. ہیں یا قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن دنیا میں عزت پانے کے لیے بہت بڑا قاری ہے اور بہت بڑے جلسے میں خوبصورت آواز سے قرآن پڑتا ہے مقصد کیا ہے لوگوں سے پیسہ لینا مشہور ہونا اور عزت پانا یہ سب قرآن کریم سے اعراض اور قرآن کریم سے دور رہنے کی مختلف شکلیں ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے ناوزب اللہ کافر ہے دوسری شکل یہ ہے کہ مانتا تو ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا یا کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اور تلاوت کرتا ہے تو تجوید کا خیال نہیں کرتا یا تجوید کا خیال تو کرتا ہے لیکن قرآن کریم جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے یا قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن صرف نام کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقوق سے جو شخص بے پرواہی کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بہت بڑے بھاری بوجھ کی طرح اس کے اوپر لادے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کرے اور پھر اسے بھول جائے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت نہیں ہوگا کتنا برا لگے گا تصور کرو خیال کرو کہ ایک شخص کے چہرے کا گوشت نہ ہو صرف ہڈیاں ہو تو دیکھنے میں کتنا برا لگے گا تو اس لیے قرآن کریم کو اچھی طرح حفظ کرنا چاہیے پکا یاد کرنا چاہیے اور اسے بھولنا نہیں چاہیے ورنہ اللہ بہت ناراض ہوگا اگلی بات یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے یوم فخوف سوری یعنی جس دن سور پھونکی جائے گی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سور کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ ہے سینگ جس میں پھونک ماری جائے گی سمجھانے کے لیے اسی طرح فرمایا ہے ورنہ وہ کتنی بڑی سنگ ہے وہ اللہ جانتا ہے اس مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کے پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے ایسی سخت آواز ہوگی اور اس کے بارے میں جو دوسری باتیں ہیں اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے وہ آواز کیسی ہوگی کتنا بڑا ہے یہ, یہ صرف اللہ جانتا ہے اسے اور کوئی نہیں جانتا پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام پر وہی نازل ہوتی تھی وہی کے مطلب ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے حضرت جبریلا علیہ السلاۃ وسلام قرآن کریم کا جتنا حصہ نازل کرنا ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے اور پھر پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کو سنایا کرتے تھے پیغمبر علیہ وسلات وسلام وہی کو سنتے وقت اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے تو دو کام جمع ہو گئے نا سننا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے لیے یہ کام مشکل تھا اللہ جل نے فرمایا کہ آپ کو اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے ایک دفعہ سن لیں اسے یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے جلدی مت کریں آپ لا تحرک بھی لسان کا آپ اپنی زبان نہ ہلائیں آپ صرف سنیں ان نہ علیہ نہ جمع اس قرآن کو جمع کرنا اور یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم یاد کروائیں گے آپ کو آپ پریشان نہ ہوں ہاں اتنی بات کا آپ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں رب زدنی علما اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اس دعا میں ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہو چکا ہے اسے یاد رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک نازل نہیں ہوا ہے اسے بھی مانگا جا رہا ہے اور اسے سمجھنے کی توفیق اللہ سے مانگی جا رہی ہے یعنی جو علم اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں بھی برکت ہو اور جو علم نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگا جائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگی جائے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا اور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا وصلى الله وتعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب